بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر فورٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ لیکچر پچھلے لیکچر کی کنٹینویشن ہے کنٹینویشن اس طرح سے ہے کہ پچھلا لیکچر ڈائمنشنل ماڈلنگ کے بارے میں پہلا لیکچر تھا میں نے آپ کو خاصی ڈیٹیل میں بتایا تھا انٹیٹی ریلیشنشپ ماڈلنگ کے بعد ڈائمنشنل ماڈلنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ڈائمینشنل ماڈلنگ اور اینٹی ریلیشن شپ میں کیا کیا فرق ہیں ڈفرینسز کیا کیا ہیں ان کا اپلیکیشن ڈومین کیا ہے ان میں کون سے اسکیماز استعمال ہوتے ہیں ان اسکیماز کے ایشوز تھوڑے سے آپ کو میں نے بتائے تھے تو یہ تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کیا ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آج کا لیکچر ہے دا پروسیس آف ڈائمینشنل ماڈلنگ سوال یہ ہے کہ ہم نے اتنی بات کی ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں ڈائمینشنل ماڈلنگ کیسے کی جاتی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ڈی نارملائزیشن کے لکچرس کیے تھے تو اس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نارملائز ٹیبل کو ڈی نارملائز کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں اور میں نے آپ کو اس کے ایشوز بھی بتایا تھا ہم اسی اپروچ کو لے کے آگے چلیں گے اور پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ اس لیکچر میں کہ ہم ایک انٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل کو ڈائمینشنل ماڈل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے کتنے سٹیپس ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے ایشوز کیا ہیں جو اپروچ اس کورس میں ہماری چل رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی وہ یہ ہے کہ ایک بگنر کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے بارے میں بتایا جائے اور بیسک کنسیپٹس دیے جائیں اور ان کنسیپٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ ہر طرف ہریالی اور ہریالی سبزہ نہیں ہے بلکہ پرابلمس ہیں ایشوز ہیں مقصد یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کو آپ ایک ریل لائف اپروچ اور ایک پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ سمجھیں امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ गई होगी ہوگی تو اب لیکچر करते کرتے ہیں اور میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دیتا ہوں فور اسٹیپ میتھڈ فار اینٹی ریلیشن شپ ٹو ڈائمینشنل ماڈلنگ تو وہ فور کیا ہے وہ کون کون سے چار سٹیپس ہیں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتاؤں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیسے آتی ہے اور وہ ریکوائرمنٹ تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس بھی بتائے گی اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ اور ڈائمینشنل ماڈلنگ کے درمیان انٹیٹی ٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ ہے وہ پورے بزنس کا احاطہ کرتی ہے اب جو بزنس ہے اس میں بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں اس میں پروسیس ایک اکاؤنٹنگ کا پروسیس ہو سکتا ہے اس میں انوینٹری کا پروسیس ہو سکتا ہے اس میں انوائسیز کا پروسیس ہو سکتا ہے غرضے کہ اس میں ایسے بھی پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت سائملٹینیسلی نہیں چل رہے ہوتے لیکن چونکہ اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفینیشن سارے کے سارے بزنس کا احاطہ کرتا ہے اس لیے وہ سارے کے سارے پروسیسز اس میں دکھائے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اسنو فلیک اسکیما کی ایک لاجیکل پکچر بھی دکھائی تھی اور ایک ایکچوئل اسنو فلیک اسکیما بھی دکھایا تھا اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو کامپلیکسٹی بہت ہائی ہوتی ہے ویژولیزیشن کی سمجھنے کی کامپلیکسٹی ہائی اس لیے ہوتی ہے کہ ہر کنسیویبل پروسس جو بزنس کا ہے اس کو ای آر ماڈلنگ میں شامل کر لیا جاتا ہے چاہے اس کی اس وقت ضرورت ہو یا نہ ہو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو سادی سی آسان سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی پروسیس ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حالات ایکسیپشنل ہو جائیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہے تو وہ جو بائی ڈیفینیشن وہ جو پروسیس ہے وہ ای آر ماڈلنگ میں ریفلیکٹ کیا جائے گا اب جو ایکسیپشنل کنڈیشنز ہیں وہ ہر وقت تو نہیں ہوتی وہ لنچ بریک تو نہیں ہے کہ ایک سے دو یا ڈیڑھ سے ڈھائی بجے تک ہونی ہے اس لیے جب ہم ڈائمینشنل ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم پروسیسز کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں یہ ایک اور ریزن ہے ڈائمینشنل ماڈلنگ کرنے کا تو یہی پہلا سٹیپ ہے ای آر ٹو ڈائمینشنل ماڈلنگ جانے کا کیو سیپریٹ دا بزنس پروسیسز آپ پروسیسز کو آئیڈنٹیفائی کریں پروسیس آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے پروسیس اے بی سی ڈی جو کہ ای آر ماڈلنگ میں تھے ان میں سے آپ نے پروسیس اے کو علیحدہ کیا اور کچھ ٹکڑے پروسیس بی کے ساتھ اٹھا کے لے گئے کچھ سی کے اٹھا کے لے گئے ایسا نہیں کرنا کیئرفلی پروسیس کو علیحدہ کریں ٹھیک ہے جی جب آپ نے پروسیس علیحدہ کر لیا تو اب اسی پروسیس پہ فوکس کیا جائے گا جو وہ اس پروسیس کے لیے بنے گا تو پہلی تو ایک یہ بات ہو گئی میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں بھی سمجھاؤں گا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کو ای آر ٹو ڈائمینشنل ماڈلنگ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش دا گرین آف ڈیٹا یہ جو گرین آف ڈیٹا ہے یہ لفظ آپ نے پہلے بھی مجھ سے سنا ہوگا پچھلے لیکچر میں جب میں نے بات کی تھی ڈیٹا کی گرینولیریٹی کے بارے میں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جتنی گرین ہائی ہوگی یا جتنی گرین زیادہ ہوگی اتنی ڈیٹیل بھی زیادہ ہوگی تو جب آپ فیکٹ ٹیبل کے لیے ڈائمینشنل ماڈلنگ میں آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک سینٹرل فیکٹ ٹیبل ہوتا ہے جس کی کہ ملٹی پارٹ کی ہوتی ہے تو جو گرین ہے وہ اسٹیبلش یہ کرے گی کہ آپ کے فیکٹ ٹیبل میں جو رو ہے اس کی جو ڈیٹیل کا لیول ہے وہ کیا ہے کم سے کم کتنا لیول ہے جو اس میں بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو سسٹم کا گرین لیول ہے اور جو فیکٹ ٹیبل میں گرین لیول جا رہا ہے یہ فرق بھی ہو سکتے ہیں یہ فرق کیوں ہو سکتے ہیں یہ جب ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ جو یا جو طریقہ ہے اس کو کنورٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ چوز دا فیکٹس جب آپ نے گرین اسٹیبلش کر لیا اب آپ نے فیکٹس کو علیحدہ کرنا ہے فیکٹ کیا ہوتے ہیں فیکٹ نمیرک ویلیو ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو نمیرک ویلیو ہے وہ کی کی ویلیو بھی نمیرک ہو سکتی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کوئی فورن کی ریلیشن बनाया بنایا टेबल ٹیبل کے ساتھ وہاں بھی تو نمیرک کی ہو سکتی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فیکٹ ایک ایسی نمیرک ویلیو ہے جو کہ نان کی ویلیو ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو جب فیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا تو فیکٹ ٹیبل بن جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چوزنگ دا ڈائمینشنس اب آپ نے ڈائمینشنس کو کرنا ہے اور بتانا ہے اور کہنا ہے کہ اچھا جی یہ ڈائمینشن ہے جو میں اب ڈائمینشنل ماڈل بنا رہا ہوں ای آر سے نکال کے اس میں یہ ٹیبلز ڈائمینشنل ٹیبلز ہوں گے تو وہ جو ڈائمینشنل ٹیبلز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک سٹار اسکیمہ بنے گا جس میں سینٹرل پوزیشن فیکٹ ٹیبل کی ہوگی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر وہ چار پوائنٹس بھی لکھے ہوئے آ چکے ہوں گے جس میں کہ یہ جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ لسٹڈ ہے میں آپ کی سہولت کے لیے وہ پوائنٹ ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں چوز دا بزنس پروسیس چوز دا گرین چوز دا فیکٹس The اس میں غور کریں کہ لفظ چوز کا استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں اپلیکیشن کے اسپیکٹس ہیں ڈیٹا کے اسپیکٹس ہیں اور اس کی کچھ اسٹیٹسٹیکل اسپیکٹس بھی آتے ہیں آپ نے ان سب کو دیکھ کے سمجھ کے کیونکہ آپ ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس آرکیٹیکٹ ہیں آپ نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کی چوائس کرنی ہے سلیکٹ کرنا ہے اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی آٹومیٹڈ پروسیس نہیں ہے اس کو करना سے کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے ہیومن انٹیلیجنس اور ایکسپیرئنس اور ڈومین نالج کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا اس میں بہت سے ایشوز بھی آ جاتے ہیں اور ان ایشوز کو ریزالو کرنا ایفرٹ مانگتا ہے تو اب ہم پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اسٹیپ ون چوز دا بزنس پروسیس تو میں اب جن پوائنٹس کو پوائنٹ ون یا اسٹیپ ون میں جن کو ڈسکس کروں گا وہ آپ کی اسکرین پہ آ چکے ہیں ان کو آپ ایک نظر دیکھ لیں میں آپ کو پھر ان کی ڈیٹیلس بتاؤں گا بزنس پروسیس از اے میجر آپریشنل پروسیس ٹیپیکلی سپورٹیڈ بائی او ایل پی سسٹمس often termed as data marts تو جو business processes ہیں وہ میجر آپریشنز ہیں جو کہ ایک بزنس میں چل رہے ہوتے ہیں ہم ایک ایسے بزنس کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں آف کورس ڈیٹا بھی ہے اور جس میں آپریشنل اسپیکٹس اور اینگلس بھی بہت سارے ہیں تو وہ کور بزنس پروسیسز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جو بزنس پروسیسز ہیں ان کو آپریشنل के کے تھرو ان کو چلایا جا رہا ہوتا ہے क्या होते کیا ہوتے ہیں جیسے کہ है जैसे ٹی پی रिसोर्स ہے جیسے کہ इनमें चीजें क्या हो सकती ان میں چیزیں کیا ہو سکتی ہیں ان کے اندر सकते ہو سکتے ہیں اس میں है ہو سکتے ہیں اس میں मैंने ہو سکتا ہے یہ کچھ ٹپیکل قسم کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ سکرین کو کی جب بات کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں دو سکول آف تھاٹس ہیں دو سکول آف تھاٹ ہیں میں نے انگلیاں اس چیز دکھائیں آپ کو کہ دے آر کائنڈ آف پول اپ ایک سکول آف تھاٹ تو یہ کہتا ہے کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کرنی ہی نہیں چاہیے ان کے نزدیک ڈیٹا بیس اور ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک ہی چیز ہے اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا جی یو ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو یہ کلیم کر رہا ہو وہ ایک اس کا ایک ایسی کمپنی سے تعلق ہو جو کہ ایسا پروڈکٹ بناتے ہیں وچ ڈز ناٹ سپورٹس اور جو کہ ڈائمینشنل ماڈل پہ زیادہ اچھا نہیں چلتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائمینشنل ماڈل کے حق میں بات نہ کریں لیکن جن کی رائے انفلوئنس نہیں ہے جو اس پول پہ لوگ ہیں جن کی رائے پروڈکٹ سے انفلوئنس نہیں ہے جن کی رائے ٹیکنالوجی ڈریون نہیں ہے وہ یہ بات نہیں کریں گے وہ وہ بات کریں گے جن کی بات میں بھی کر رہا ہوں تو عزیز طلباء बताना میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ नहीं है کے حق میں نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بزنس जाता کو سپریٹ کر لیا جاتا ہے انٹائر ای آر प्रोसेस سے تو وہ جو بزنس ہے جس کو کہ آپ ڈائمینشنل ماڈلنگ جس کی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو چیز بن کے آتی ہے وہ ڈیٹا नहीं ہاؤز نہیں ہوتا وہ اس کو ڈیٹا مارٹ کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں ایک انیمیشن دکھائی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ जब भी मौका मिले उस آپ کو ساتھیوں جب بھی موقع ملے اس کو ضرور دیکھا کریں اور اس کو سمجھیں کیونکہ سارا کچھ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کا جو کرکس ہے کافی حد تک وہ اس ڈائگرام کے اندر ہے آل ای ٹی ایل جس پہ خاصے لیکچرز ہوں گے اس کے لیے وہاں صرف ایک ایرو دکھایا گیا ہے تو جو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیٹا مارٹس تو ڈیٹا ویئر ہاؤس سے بنتے ہیں پہلے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنتا ہے پھر ڈیٹا مارٹس بنتے ہیں اگر کسی ادارے میں پہلے ڈیٹا مارٹس بنا لیے گئے ہیں اور وہ پھر ڈیٹا ویئر ہاؤس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ناسمجھی ہے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ ہوگی اب میں آپ کو اگلے پوائنٹ کی ڈیٹیل بتاتا ہوں سپریٹنگ دا پروسیسز اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک اینیمیشن بھی بنائی ہے تاکہ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا تھا سمجھایا تھا وہ جب آپ کے سامنے انیمیشن سے ڈیمونسٹریٹ کیا جائے آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی سہولت ہو جائے گی جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں اے پکچر از ورتھ اے تھاؤزنڈ تو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک سنو فلیکس سکیما نظر آ رہا ہوگا یہ جو سنو فلیکس سکیما ہے اٹ کنسٹ آف ملٹیپل اسٹارس اس میں ملٹیپل اسٹارس کیسے آئیں اس لیے اس میں بہت سارے یونیک پروسیسز ہیں وچ مے بی رننگ اور وچ کین رن میوچلی ایکسکلوسیولی اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں سے ایک پروسیس نکلا اور یہ اسٹار ہے یعنی کہ اسنو فلیکس کی اسکیما میں سے ایک سٹار نکل کے آ اس لیے کہ یہ وہ پروسیس ہے جس کی ہم نے ڈائمینشنل ماڈلنگ کرنی ہے اب آپ پھر دیکھیں اس میں سے ایک اور سٹار نکل کے آ یہ ایک اور پروسیس ہے جس کی کے ڈائمینشنل ماڈلنگ کرنی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں یہ دونوں کے دونوں سٹارز ہی ہیں ایک کو سٹار ون کہا گیا ہے ایک کو سٹار ٹو کہا گیا ہے یہ جو سٹارز نکلے ہیں ان کے کورسپونڈنگ جو سسٹم بنتا ہے اس کو جو لوگ ڈائمینشنل ماڈلنگ کے حق میں نہیں ہیں اس کو ڈیٹا مارٹ کہتے ہیں لیکن ہم پہلے ڈیٹا ویئر ہاؤس بناتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا مارٹس بنتی ہیں یہاں پہ جو آپ کو شکل دکھائی ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ بزنس پروسیس آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ پوری پکچر میں سے کیسے کرنا ہے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں چوز دا گرین اس پوائنٹ کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں جو سلائڈس کے اوپر ہیں وہ آپ کے سامنے آ ہوں گی اس کو ذرا آپ ایک نظر دیکھ لیں گرین از دا فنڈامنٹل اٹامک لیول آف ڈیٹا گرین از آلسو دا یونٹ آف انالسس ٹھیک ہے جی ریلیشن شپ گرین اینڈ ایکسپریسونیس گرین ورسز ہارڈ ویئر ٹریڈ آف میں آپ کو اس کی اب ڈیٹیل بتاتا ہوں گرین کو جو اٹامک ڈیٹا کہا گیا ہے اٹامک لیول کہا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کا کوئی تعلق نیوکلیر فیزکس کے ساتھ ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق ہے ایسی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ہم اٹامک لیول کی بات کرتے ہیں تو اٹامک لیول کا مطلب یہ ہے جس کو توڑ نہ سکیں میں نیوکلیئر فزکس کی بات نہیں کر رہا کہ یہاں کوئی نیوکلیر سائنسدان کے لیے ایٹم کو تو توڑا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اس لیول کی بات کی ہے کہ جس کو ہم توڑ نہیں سکتے جس کو بریک نہیں کر سکتے آپ میری بات سمجھیں تو یہ تو اٹامک لیول ہو گیا اس کے بعد گرین جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشن کو کورسپونڈ کرتا ہے ٹرانزیکشن یا وہ ریکڈ اور جو رو لیول ڈیٹا ہے جو کہ ٹیبل میں جاتا ہے اب جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ جس ڈیٹیل لیول پہ ڈیٹا سسٹم میں کیپچر ہو رہا ہے یوزنگ دا بزنس پروسیسز وہ جو کیپچر کا لیول ہے اور جس لیول کا ڈیٹا فیکٹ ٹیبل میں جائے گا یہ دونوں فرق ہو سکتے ہیں یہ فرق کس طرح ہو سکتے ہیں اس کا مقصد کہنے کہ یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ ایک چین سٹور ہے جہاں پہ جو ڈیٹیل ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے وہ ایک ٹرانزیکشن ہے ایک ٹرانزیکشن میں دو آئٹم کی سیل بھی ہو سکتی ہے جب مہینے کا شروع ہے اور لوگ گروسریز لے کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ سیل زیادہ آئٹمز کی بھی ہو سکتی ہے تو مقصد کہنے کا کہ یہ ہے کہ اگر تو آورلی ٹرانزیکشنز ویئر ہاؤس میں جا رہی ہیں تو گرین تو پھر آور ہو گیا لیکن جو ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہو رہی تھیں پوائنٹ آف سیل یا پی او ایس سسٹم میں وہ آورلی نہیں تھیں وہ تو اگر مختلف چین سٹور کی بات کر رہے ہیں تو ملٹیپل سٹور میں سائملٹینیسلی بہت سی ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہو رہی تھیں اور ایک سیکنڈ میں کئی ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں آپ میری بات سمجھے۔ تو گرین کی کیا مثال ہو سکتی ہے گرین کی مثال اگر ہم پوائنٹ آف سیل سسٹم کی بات کریں تو جو بار کو ریڈر جو تھا جس کے اوپر سے آئٹم کو موو کیا وہ ایک ٹرانزیکشن ہے یا اگر لائبریری کی بات کریں یا بک سٹور کی بات کریں تو بار کو ریڈر جو پین ٹائپ پھرا وہ ایک ٹرانزیکشن ہے آپ نے ٹکٹ خریدا فلم دیکھنے کے لیے گئے وہ ایک ٹرانزیکشن ہے آپ نے بورڈنگ پاس لیا آپ جہاز میں گئے وہ ایک ٹرانزیکشن ہے تو یہ مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں میں کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں آپ کو جی عزیز طلباء طالبات تو میں بات کر رہا تھا ٹرانزیکشنز کی تو ٹرانزیکشن کے ساتھ جب ہم گرین کی بات کرتے ہیں ٹپیکل گرین کیا ہو سکتے ہیں گرین یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ایک آور میں کتنی سیل ہوئی یہ گرین ہے ایک دن میں کیا سیل اگریگیٹس ہیں یہ بھی ایک گرین ہے یا ایک ہفتے میں کتنی سیلز ہوئیں یہ بھی ایک گرین ہے مثال کے طور پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک گاڑی کی ڈیلرشپ ہے ایک کمپنی ہے جو گاڑیاں بیچتی ہے اور اس کی شہر میں ملٹیپل آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ تو یہ انفیزیبل ہوگا کہ آپ کہیں جی کہ ایک گھنٹے میں کتنی سیل ہوئی ایک گھنٹے میں تو سیل نہیں ہوتی مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جی ایک ایوری آور چار پانچ گاڑیاں بک جائیں شاید ایسا نہیں ہوتا ایوری ڈے چار پانچ گاڑیاں بکیں ہاں یہ بات سوچنے والی ہے تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ ویری کرتا ہے بزنس ٹو بزنس اس کے بعد جو ایک اور میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا اور وہ ہے ایکسپریسونیس ایکسپریسونیس کا مطلب کیا ہے ایکسپریسونیس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ڈیٹیل میں ڈیٹا یا گرین جتنی ڈیٹیل میں ہوگی اتنا سسٹم ایکسپریسیو ہوگا اتنا سسٹم آپ کے بزنس کے بارے میں جانتا ہوگا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ کسی کو اپنے تاثرات دکھاتے ہیں چہرے سے ٹھیک ہے جی آپ خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور اس کے چہرے کے تاثرات اتنے ہل نہیں سکتے تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈیٹیل ڈیٹا کم ہے لیس ایکسپریسو جس کی شاید زیادہ اسکن فلیکسیبل ہے اس کے زیادہ ڈیٹیل ڈیٹا ہوگا زیادہ ایکسپریسیو ہوگا تو یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد میں وہ بات کرنے لگا ہوں اس پوائنٹ کے بارے میں بولنے لگا ہوں جو کہ اس سکول آف تھاٹ کو کورسپونڈ کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ ہونی چاہیے کرنی چاہیے وہ स्कूल آف تھاٹ یہ کہتا ہے جس کو میں بھی سبسکرائب کرتا ہوں وہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو پرفارمنس چاہیے تو پرفارمنس حاصل کرنے کے لیے یو ڈونٹ تھرو ان مور ہارڈ ویئر ہارڈ ویئر نہ خریدیں ایگریگیشن انکریز کریں اماؤنٹ آف ایگریگیشن بڑھائیں ہارڈ ویئر سے کیا ہوگا جو میں نے آپ کو پارٹیشننگ کی ایگزامپلس دی تھیں جب ہم نے کیوب کو بھی کیا تھا جب ہم نے ٹیبلز کو بھی پارٹیشن کیا تھا ہاریزونٹلی پارٹیشن کیا تھا تو ہم پرفارمنس لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چیز کو پیرلائز کر کے چوریز کو پیرالائز کریں پیرل میں چوریز کو چلائیں تاکہ جواب جلدی آئے ظاہر ہے جب آپ نے چوریز کو پیرل میں چلانا ہے تو آپ کو ہارڈ ویئر بھی تو زیادہ چاہیے ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ہاں اگر آپ ہارڈ ویئر انکریز کرنے کے بجائے ایگریگیشن زیادہ رکھ لیں ایگریگیٹس بڑھا لیں تو جب آپ کو جواب چاہیے آپ نے پیرل میں کیوری رن نہیں کرنی آپ نے پری کمپیوٹیڈ کیوری کی کورسپونڈنگ ایگریگیٹ اٹھا کے ڈسپلے کرا دینا ہے امیدیں آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین گرینس میں نے یہ سوچا کہ گرین کا ذکر تو بہت دفعہ آ رہا ہے اب جن کا زراعت سے تعلق ہو سکتا ہے وہ گرین کو کوئی گندم کے دانے سے یا کسی اور چیز کے دانے سے مکس اپ نہ کر رہے ہوں کچھ میرا بھی تعلق زراعت سے ہے تو میں نے آپ کی ذرا انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ایک مثال بنائی تھی تو اس مثال میں آپ کو مختلف فگرز دکھائے جائیں گے اور کچھ آپ کی اسکرین پہ بھی آ چکے ہوں گے یہ سارے سٹارز ہیں اس میں ایک سٹار ہے جس کے آٹھ کونے ہیں درمیان میں ایک سٹار ہے جس کے شاید 16 کونے ہیں اس کے بعد ایک سٹار ہے جس کے چوبیس کونے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم زیادہ ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں جب زیادہ ڈٹیل کی بات کرتے ہیں تو گرین زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی گرین از ہائی تو جس میں چوبیس کونے ہیں جس سٹار میں اس کی گرین زیادہ ہے اور وہاں پہ کیا ریکارڈ سٹور ہو رہا ہے وہاں انفارمیشن کیا سٹور ہو رہی ہے اب میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ایک ہفتے میں چھ دن کام ہوتا ہے اور مہینے میں چار ہفتے ہوتے ہیں تو 4 انٹو 6, 6 24 تو اس میں 24 فور ایگریگیٹ اسٹور ہو رہے ہیں تو گرین ہائی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک ہفتے میں چار دفعہ ایگریگیٹس ریکارڈ کریں چار ہفتے ہیں تو سولہ ایگریگیٹس ہوں گے تو گرین کم ہو گئی نا اس کے ساتھ اگر آپ ہفتے میں صرف دو دفعہ ایگریگیٹ ریکارڈز کو کمپیوٹ کریں اور سٹور کریں اور مہینے میں چار ہفتے ہیں تو گرین تو پھر اور بھی کم ہو گئی یعنی کہ آٹھ ہو گئی ٹھیک ہے جی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور اب جو آپ کو ایرو اپنے سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا وہ ایرو شو کرتا ہے کہ گرین لو سے ہائی کی طرف کیسے بڑھ رہا ہے تو اگر ہم گرین کو ایک اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کانسیپٹ کو تو گرین کا سگنیفکینس یہ بھی ہے کہ لیول آف ایگریکیشن کیا ہے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ جو ڈیٹیل ٹرانزیکشن ڈیٹا ہے سنگل ٹرانزیکشن ہے وہ ہائیسٹ لیول آف گرین ہے اور عام طور پہ ہائیسٹ لیول آف گرین ویئر ہاؤس میں نہیں جاتا وہ نہیں اس لیے نہیں جاتا اس کے دو ریزنز ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ ٹیبل بہت بڑے ہو جائیں گے دوسرا ریزن یہ ہے جو کہ ایکچول ریزن ہے کہ ہم ڈیٹا کو ہم یعنی ڈسیزن میکر ایک مائیکروسکوپک ویو لینا چاہتے ہیں ڈیٹا کا ڈیٹا کو دور سے دیکھنا چاہتے ہیں جب ڈیٹا کو دور سے دیکھنا ہے تو پھر ایگریگیشن ہی تو استعمال کی جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے ایگریگیشن کا لیول کیا ہونا چاہیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں وہ بات یہ ہے کہ جو ایگریگیشن ہے ایگریگیشن کے جب بات کر رہے ہیں جو ویئر ہاؤس میں ڈیٹیل ڈیٹا آ رہا ہے یا ڈیٹیل ڈیٹا کے جو کارسپونڈنگ ایگریگیشن آ رہی ہے وہ ایگریگیشن ہو سکتا ہے کہ جو مختلف سورسز سے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آتا ہے ان میں کوئی مس میچ ہو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ Warehouse by definition is a central repository from heterogeneous data sources تو جب مختلف ڈیٹا سورسز سے ڈیٹا ویئر ہاؤز میں آئے گا ہو سکتا ہے کہیں پہ ڈیٹا ریکارڈ آورلی ریٹ پہ ہوتا ہو کہیں پہ ریکارڈ منٹس کے اوپر ہوتا ہو کہیں ڈیٹا کے ویلیو چینج نہیں ہوتی اس لیے آورلی ریکارڈنگ کے ضرورت ہی نہیں ہے ڈیلی کے اوپر ریکارڈ ہوتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس لیے جب مختلف سورسز سے اور مختلف گرینز کا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آئے گا اور آپ نے ان میں سے سرٹن ایٹریبیوٹس یا کالمس کو ویئر ہاؤس میں رکھنا ہے تو جو اس گرین لیول پہ جائیں گے کہ جس سے نیچے جا نہیں سکتے سب کو برابر لے کے آنا ہے نا ایک پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو تھوڑی سی اور بتاتا ہوں کہ گرین اگینسٹ پوائنٹس کیا ہیں اور گرین کے فور پوائنٹس کیا ہیں پہلے فور پوائنٹس کو دیکھتے ہیں جو میں پوائنٹس ڈسکس کروں گا ان کی بلٹس آپ کی اسکرین پہ آ چکی ہوں گی وکس ویل فار ریپیٹیو کیوریز فالوز نون تھاٹ پروسیس جسٹیفائبل اف یوز فار میکس کیوریز بگ پکچر ایپلیکیشن ڈپینڈنٹ تو جو میں نے آپ کو پوائنٹس उसकी ہیں اس کی ڈیٹیل میں بتاتا چلوں آپ کو کچھ پوائنٹس کے بارے میں کہ یاد رکھیں جب आप ग्रेन جائیں گے جب آپ گرین سیٹ کریں گے تو گرین سیٹ کرنے کی دو कॉस्ट यह گرین کی ایک تو کاسٹ یہ ہے کہ گرین بنانے میں بھی تو ایفرٹ لگے گا اس میں ٹائم لگے گا ریسورسز انوالو ہوں گے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ویئر ہاؤس کو تو آپ نے اپ رکھنا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ رات کے دو بجے کے بعد ایگریگیشنس کی جائیں یا بارہ بجے کے بعد ایگریگیشنس کی جائیں تو اس وقت کوئی سپورٹ کے لوگ تو بٹھانے پڑیں گے بجلی کا بھی خرچہ ہوگا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیرز ایکچولی اے ڈالر کاسٹ اور اے روپی کاسٹ انوالو اس کے بعد جو گرینز بنیں گے جو ایگریگیٹس بنیں گے ان ایگریگیڈس کو سٹور بھی تو کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کی تو کاسٹ ہے یہ فیزیبل اس وقت ہے جب گرینز بار بار استعمال ہوں آپ کی کیوریز جیسے ہوں کہ جن میں گرینز کو ریپیٹیولی استعمال کرتے ہوں مقصد کیا ہے اس کا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو گرین بنانے کی کاسٹ تھی یا جو ٹائم تھا that is amortized across the کیوریز میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جب آپ نے اس cost کو بکھیر دیا distribute کر دیا across the کیوریز تو یہ چیز اس وقت feasible ہوگی جب number of کیوریز accessing those aggregates بہت زیادہ ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ اس وقت justifiable ہوگا تو میں نے آپ کو تیسرا پوائنٹ بھی بتا دیا ایک اور فائدہ کیا ہے ایگریگیٹس بنانے کا جو کہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں وہ یہ ہے اٹ گوز اے بگ پکچر یہ آپ کو ایک تصویر بتاتا ہے دور سے دکھاتا ہے کیونکہ آپ دور سے دیکھتے ہیں تو چیزیں زیادہ واضح نظر آتی ہیں اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بڑی انٹرسٹنگ مثال دیتا ہوں آپ نے ایک عظیم خیالی جاسوس شرلک ہومز کے بارے میں تو پڑھا ہوگا اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر واٹسن بھی ہوتا ہے تو شرلک ہومز ڈاکٹر واٹسن سے کہتا ہے کہ واٹسن دا آنسر از بفور یو تو واٹسن کہتا ہے کہ اگر اف دا آنسر از بفور می ہاؤ کینٹ آئی سی اٹ تو اس پہ شرلک ہومز ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کے ذرا میری تو غور سے دیکھیے گا واٹسن کے منہ پہ لا کے لگا دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے واٹسن ریڈ دا آنسر واٹسن کہتا ہے آئی کین ریڈ اٹ شرلیکمس کہتا ہے بٹ اٹس بفور یو آپ میری بات سمجھیں تو جب آپ بہت ساری ڈیٹیل دکھائیں گے ڈسیزن میکر کو تو اس میں تو چیزیں گم جائیں گی تو یہ ایک فائدہ ہے ایگریگیشن کا یہ مائکروسکوپک ویو دیتا ہے اور ایک اور فائدہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اگینسٹ جانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایگریگیٹس بناتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈبیٹیبل فائدہ ہے کوئی اس کو فائدہ بھی کہہ سکتا ہے کوئی اس کو نقصان بھی کہہ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایگریگیٹس آر بزنس پروسس ڈیپینڈنٹ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ ایگریگیٹس بنائیں گے تو بزنس کو سامنے رکھ کے بنائیں گے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایگریگیٹس زیادہ فائدہ مند ہوں گے اگر آپ یاد کریں میں نے آپ کو ایک ایشو بتایا تھا رول ایپ میں ایک یا دو لیکچر پہلے کہ اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ کنونشنز آر ناٹ ایپسلوٹ تو جب آپ کنونشنز کو رکھ کے ایگریگیٹس بناتے ہیں تو بزنس اسپیسیفک ایگریگیٹس بنتے ہیں اور جو بزنس اسپیسیفک ایگریگیٹس بنتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوں گے آبویسلی تو یہ تو ہو گیا کیس فار ایگریگیشن مقصد یہ ہے کہ آپ کو دونوں اینگل سے اس کے بارے میں بتایا جائے ہم ابھی گرین کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں ناؤ دا کیس اگینسٹ ایگریگیشن اب میں جن پوائنٹس کے بارے میں بات کروں گا ان کی بلٹس اسکرین پہ آ چکی ہیں ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں ایگریگیشن از ارریورسیبل ایگریگیشن لمٹس دا کوشچنس دیٹ کین بی آنسرڈ تو پہلے میں آپ کو ان دو پوائنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں جی جناب تو وہ پوائنٹس کیا ہے پہلا تو پوائنٹ یہ تھا کہ ایگریگیشن از ارریورسیبل اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اگر ویکلی ایگریگیٹس لے کے منتھلی ایگریگیٹ بناؤں اور منتھلی آف کورس میں لے کے کوارٹرلی ایگریگیٹ بنا سکتا ہوں کوارٹرلی ایگریگیٹ سے ایئرلی ایگریگیٹس بھی بن جاتے ہیں یہ نمبر تو آ گیا اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں سوچ کے کہ منتھلی ایگریگیٹ سے ویکلی پہ کیسے جا سکتے ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہر ویک کی آپ کو وہی ویلیو پتہ چل جائے جس کو کہ ملا کے منتھلی ایگریگیٹ آپ نے بنایا تھا بات سمجھ آئی ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی میں آپ کو اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ازیوم کریں ہمارے پاس دو نمبر ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم ایک سم حاصل کرتے ہیں سپوز کریں کہ سم ٹین ہے سم جو ہے وہ ٹین ہے تو ون پلس نائن بھی ٹین ہوتا ہے ٹو پلس ایٹ بھی ٹین ہوتا ہے تھری پلس سیون بھی ٹین ہوتا ہے ابھی ہم انٹیچرس کی بات کر رہے ہیں تو جب میرے پاس ایگریگیٹ ٹین آ گیا تو کیا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ 5 پلس فائیو کو ایڈ کر کے ٹین لیا تھا یا 2 پلس ایٹ کو ایڈ کر کے ٹین لیا تھا نہیں بتا سکتا ایگریگیشن is ار ریورسیبل ہاں یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے اس میں کوآڈنیٹو کامبینیشنز بن جاتی ہیں دو دو کے پیئر بنا کے لیکن ریل لائف میں ایسا نہیں ہوتا بخدا اگر ہم ریئل نمبرس کی بات کریں تب تو انفینٹ پاسبل کامبینیشنز ہے اس کا تو جواب دیا ہی نہیں جا سکتا ایگریگیشن is irreversible مطلب کہنے کا کہ یہ ہوا جب آپ ایگریگیٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا کو آپ گرین سیٹ کر لیتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ڈیٹیل ڈیٹا پھینک دیا جو کہ میں نے آپ کو رول ایپ میں ایگریگیشن پٹ فال کے ریفرنس سے بتایا تھا تو ہوشیار رہیں ہو سکتا ہے اسی روز آپ کا باس یا ڈسیزن میکر ڈیٹیل ڈیٹا کی تلاش میں ہو اور خدا نخواستہ اگلے روز آپ نوکری کی تلاش میں نہ ہو نئی نوکری کی تلاش میں آگے آپ سمجھ چکے ہیں بات جو دوسرا پوائنٹ اگینسٹ ایگریگیشن کے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں جو ڈسیزن سپورٹ کی انوائرمنٹ ہے بہت سے ڈبلیوز کی بات کرتے ہیں جیسے وین واٹ ویر واٹ ایلس وغیرہ وغیرہ یہ آپ نے سکرین پہ دیکھ ہی لی ہیں ڈبلیوز جب آپ ایگریگیشن کرتے ہیں تو یہ جو چھ ڈبلیو ہیں ان میں سے ایک ڈبلیو اڑا دیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایگریگیشن کر لی جغرفی کے اوپر جغرفی بھی ایگریگیشن کی تو ویئر کا ڈبلیو اڑ گیا اب آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو سیل کے بارے میں ڈیٹا ہے یہ سیل زون ون کی ہے زون ٹو کی ہے کہ زون تھری کی ہے یہ ضائع ہو گئی انفارمیشن جب آپ نے وین پہ ایگریگیٹ کیا بات سمجھ رہے ہیں آپ ایم سوری جب آپ نے ویر پہ ایگریگیٹ کیا جب آپ وین پہ ایگریگیٹ کریں گے یعنی کہ آپ ٹائم پہ ایگریگیٹ کریں گے اب آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جو ڈیٹیل ایونٹ تھا وہ کس وقت ہوا تھا وہ انفارمیشن بھی اڑ گئی تو مقصد کہنے کا یہ ہے جب بھی آپ ایگریگیشن کرتے ہیں آپ کم از کم ایک ڈبلیو اڑا دیتے ہیں تو یہ تو دو پوائنٹس تھے جہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی آگے اس کے اگینسٹ ایک اور بھی پوائنٹ ہے میں آپ کو اس پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اگلی سلائڈ پہ تو ساتھیوں عزیز طلبہ و طالبات جس پوائنٹ کے بارے میں میں بھی آپ کو بتانے لگاؤں گا اس کی بریف سی آپ ڈیٹیل سکرین پہ ایک نظر ڈالیے گا وہ ڈیٹیل کیا ہے ایگریگیشن کین ہائیڈ کروشل فیکٹس اس کا تعلق یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے کچھ ریورسیبلٹی کے بارے میں بھی ہے یعنی کہ جو ریورس کرتے تھے کسی حد تک ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ ہو مثال کے طور پہ کہ ہنڈریڈ پلس ہنڈریڈ کا سم ٹو ہنڈریڈ ہے اور ففٹی پلس ون ففٹی کا سم بھی ٹو ہنڈریڈ ہے یہاں ارورسیبلٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس مختلف نمبرز کو ایڈ کر کے ایک نمبر آ سکتا ہے ایک جواب آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسی جواب یا ایگریگیٹ کو لے کے ڈسیزن میکنگ شروع کریں گے تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن تو نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور جیسا کہ میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل سے ڈیمانسٹریٹ کروں گا بڑی اچھی اگزامپل ہے وہ میری اپنی بنائی ہوئی آف کورس اسی لیے تو اچھی ہے کہ اس میں کتنی پرابلمز آ سکتی ہیں کتنی پٹ فالز آ سکتی ہیں تو ہم اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں وہ اگزامپل جو ہے وہ کروشل فیکٹس کے بارے میں ہے کروشل فیکٹس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ڈیٹیل انفارمیشن تھی اس کو تو ضائع کر دیا ایگریگیشن کی وجہ سے اور اس میں ایسے امپورٹنٹ فیکٹس اور ایسے امپورٹنٹ نمبرس تھے کہ جو نمبر اب چھپ چکے ہیں اب آپ کے سامنے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ٹیبل آپ کے سامنے ایک اسکرین پہ آ ہے اور یہ جو ٹیبل ہے اس ٹیبل میں میں نے کچھ چیزیں چھپا دی ہیں ٹھیک ہے جی کچھ چیزیں میں نے چھپا دی ہیں اور ان چیزوں کو چھپانے کے بعد آف کورس وہ سیلز کا ڈیٹا تھا اور بڑے کیئر فلی نمبرس کو سلیکٹ کیا گیا تھا اسے جو سامنے کیا آتا ہے سامنے یہ آ رہا ہے کہ ہر زون میں جو نمبر آف آئٹمس کی سیل ہے میں نے اس کا ایوریج لے لیا ہے بیسکلی تو ایوریج جو ہے وہ برابر ہے ٹھیک ہے جی اگر میں ایوریج نہ بھی لیتا تو میں نے چار روز لیے ہیں چار کالمز لیے ہیں اس لیے چیز ڈیوائیڈ فور سے ہی ہو رہی ہے تو ایگریگیٹ ان کا سم بھی برابر ہی آتا تو یہاں سے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ جو آئٹمس کی سیل ہے ہر زون میں برابر ہے اور ہر ویک میں بھی برابر ہے ٹھیک ہے جی وائی وی آر انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے کہ جس کمپنی نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس نے کوئی پروموشنل سکیم چلائی ہو اس نے پروموشنل سکیم چلائی اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایڈ کیمپین چلائی ہے اس کا رزلٹ کیا تھا اس کے جواب میں لوگوں نے کیسے رسپونڈ کیا ٹھیک ہے جی تو یہ ٹیبل دکھاتا تھا تو یہ ٹیبل جو ہے اب ہم اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اندر جو اس کے نمبرز ہیں وہ نمبرز تو خاصے فرق ہیں اور یہ نمبرز بھی ساری پکچر کنوے نہیں کرتے اس سے بھی پوری بات سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھانے کے لیے میں اس کے چارٹس دکھاتا ہوں آپ کو تو اگلی اسکرین پہ اس کا چارٹ آئے گا اب آپ ذرا توجہ چارٹ کے اوپر دیں اور چارٹ ہی کو دیکھیں میں اب ذرا فرض چارٹ کو ایکسپلین کروں گا یہ چارٹ اس وقت ویکس کا دکھایا گیا آپ کو اور ہر ویک کے ساتھ چار ہسٹوگرامز ہیں جو کہ ہر زون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہر زون کے لیے چار رنگ استعمال کیے گئے ہیں اب ہم باری باری ہر زون کے رزلٹ کو دیکھتے ہیں زون ون کو پہلے دیکھیں زون ون کی سیل لگاتار کانسٹنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ایڈ کمپین چلائی تھی اس کا اس پہ کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوا یہ بڑی عجیب سی بات ہے اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا آپ زون ٹو کو دیکھیں زون ٹو کی سیل تو ڈاؤن تھی ایڈ کمپین سے لگتا یہ ہے کہ سیل اپ ہوئی لیکن ویک تھری کے بعد سیل دوبارہ نیچے جانے شروع ہو گئی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے زون 3 کو دیکھیں زون 3 کی سیل تو بے بےتحاشا چڑھنا شروع ہو گئی ہے مطلب ہے کہ زون 3 نے بہت صحیح رسپونڈ کیا ہے اس ایڈ کمپین کو لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ زون 4 کو دیکھیں تو اس پہ تو کمپین کا نگیٹو ایفیکٹ ہوا ہے کہ سیل نیچے گرنا شروع ہو گئی ہے اس کو تو بہت ضروری ہے کہ غور سے اور ڈیپلی دیکھیں اگر ہم ویکلی سیلز کے ریکارڈ کو دیکھیں تو ویک ٹو جو ہے جو دوسرا ہفتہ ہے اس پہ تو ہر چیز کی سیل کانسٹنٹ ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے عزیز طلبہ اور طالبات کہ جب ہم نے گرین کو غلط سیٹ کر لیں گے یا گرین ہی پہ چلیں گے تو ڈیٹیل پکچر نہیں ملے گی یہ بلکہ ایشو ہے گرین سیٹ کرنے کا شاید اگلے لیکچر میں ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں بھی ماشاء اللہ بہت سارے پوائنٹس ہیں آپ کی تعلیم کے لیے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اسٹیپ 3 اینڈ 4 ٹپیکل اسٹیٹمنٹ اسٹیپ 3 کیا تھا جی اسٹیپ 3 تھا چوز دا فیکٹ اور اسٹیپ 4 تھا چوز دا ڈائمینشن ٹھیک ہے جی اب سوال یہ ہے کہ فیکٹ کیا ہوتے ہیں ڈائمینشن کیا ہوتے ہیں تو یہ جو سٹیٹمنٹ آپ کی سکرین پہ اب آ چکی ہے اس سٹیٹمنٹ سے پتہ چلے گا آپ کو کہ فیکٹ کیا ہے اور ڈائمینشن کیا ہے جب ہم اس سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ مجھے والیوم کے بارے میں معلومات چاہیے سیلز کی اور روپیز کے بارے میں معلومات چاہیے ڈیٹا چاہیے یہ چیزیں فیکٹس ہیں جو آپ کو ایرو سے بھی دکھائی گئی ہیں اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی ریفرنس سے چیز چاہیے یہ آپ کو انفارمیشن چاہیے زون کے ریفرینس سے چاہیے یا ٹائم کے ریفرنس سے چاہیے یا کسی اور ریفرنس سے چاہیے تو یہ ڈائمنشنز ہیں اور یہ ٹپیکل کویشچن ہے جو کہ ڈسیزن میکر پوچھتا ہے اور یو بینگ اے ڈیٹا ویئر ہاؤز آرکیٹیکٹ اس کویشچن کی بیسس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ نے اس بزنس پروسیس میں کس چیز کو کس ایٹریبیوٹ کو فیکٹ کے طور پہ لینا ہے اور کس ایٹریبیوٹ کو ڈائمینشن کے طور پہ لینا ہے امیدیں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ تھوڑی اور ڈیٹیل کے بارے میں یا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں جی ساتھی ہو طلباء وہ ڈیٹیل کیا ہے کیا پوائنٹس ہیں آگے چوز دا فیکٹس فیکٹس کو چوز کر رہے ہیں تو جن پوائنٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کی بلٹس آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا فیکٹس دیٹ ول پاپولیٹ ایچ فیکٹ ٹیبل ریکڈ ریمبر دیٹ بیسٹ فیکٹس آر نیومیرک کنٹینیوسلی ویلیوڈ اینڈ ایڈیٹو اگزامپل کوانٹیٹی سولڈ اماؤنٹ تو فیکٹس وہ اور نمبرز ہیں جس سے آپ نے فیکٹ ٹیبل کو پاپولیٹ کرنا ہے اچھا یاد رکھیں کہ جو فیکٹ ہر نمبر فیکٹ نہیں ہے ہر نیومیرک ویلیو فیکٹ نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرائمری کی اگر نمبر ہے مثال کے طور پہ وہ فیکٹ نہیں ہے ہاں اگر ایوریج سیل ہے ایوریج سیل تو ایوریج سیل فیکٹ نہیں ہے اگر آپ بات کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ کی ڈسکاؤنٹ فیکٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے ان کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے آپ کہیں گے یار یہ کیسی بات ہوئی ہر نمبر کو تو ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایشوز میں ایکسپلین کروں گا اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ فیکٹ کی مثال ہے مثال کے طور پہ جیسے کوانٹٹی سولڈ ہے ہاں یہ فیکٹ ہے ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈالر اماؤنٹ یا روپی سیل ہے اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ فیکٹس ہیں آگے چلتے ہیں چوز دا ڈائمینشنس فیکٹس کی تو بات ہو گئی ڈائمینشنس کے بارے میں میں بتاؤں آپ کو کہ ڈائمنشنس کیسے پک کرنے اس کی بارے میں جو پوائنٹس ہیں ذرا آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا ڈائمنشنز دیٹ اپلائی ٹو ایچ فیکٹ ان دا فیکٹ ٹیبل ٹپکلی ٹائم پروڈکٹ ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹس ہائرکیز ود ان ایچ ڈائمینشن اس کا عزیز طلباء طالبات کیا مطلب ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائمینشنز ڈسکرپشنز ہوتے ہیں جو کسی چیز کو ڈسکرائب کرے وہ ڈائمنشن ہوتا ہے جن چیزوں میں ہارکی ہوتی ہے وہ ڈائمنشن ہوتا ہے جس چیز کے اوپر آپ ویئر کلاس چلاتے ہیں وہ ڈائمنشن ہوتا ہے ٹائم ایک ڈائمنشن ہے ٹائم میں ہائر کیا ہیں ٹائم میں ہائر کی ڈے ہے ویک ہے منتھ کواٹر ایٹسٹرا جاگرفی ایک ڈائمنشن ہے تو یہ ساری ڈائمنشنز کی مثالیں ہیں لیکن آپ خیال رکھیے گا کہ یہ اتنی چیز سمپل نہیں ہے اس میں اور بہت سی چیزیں سمجھنے والی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیزیں کیا ہیں How to identify آ dimension یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ attributes جو ہیں ان کے ساتھ کوئی انہوں نے ہاتھ میں فلیگ اٹھایا ہوا ہے اور ایٹریبیوٹ کیا کہ جی این مائی ڈائمینشن ہو جی میں ڈائمنشن ہوں ایسی بات نہیں ہوتی آپ نے خود سوچ کے سمجھ کے ڈائمینشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایک نظر اسکرین پہ دیکھیں یہ جو سلائڈ ہے میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں ڈیورنگ ریکارڈنگ آف آر ٹرانزیکشن آر ڈائمنشنس یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک ریکارڈ یا جب ایک ٹرانزیکشن ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اس ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ کے درمیان وہ ایٹریبیوٹ جس کی ویلیو چینج نہ ہو وہ ایٹریبیوٹ ڈائمنشن ہے میری بات سمجھیں آپ نہیں سمجھے نا پھر سے سمجھانے के लिए میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں ایک ٹیبل کی दिखाता हूं دکھاتا ہوں ذرا नजर پہ نظر ڈالیں میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں فیکٹ ٹیبل میں کیلنڈر ڈیٹ ہے ٹائم آف ڈے ہے اکاؤنٹ نمبر ہے اے ٹی ایم لوکیشن ہے ٹرانزیکشن ٹائپ ہے ٹرانزیکشن روپیز ہے اب ہمیں کیسے چلے گا کہ اس میں ڈائمنشن كون سا اور فیکٹ كون سا ہے فار ایگزامپل آپ ایک اے ٹی ایم مشین پہ گئے آپ نے کارڈ ڈالا اور وہاں سے پیسے نکال لیے جب آپ نے پیسے نکال لیے تو جو پہلے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں تھے اب اس میں ظاہر ہے پیسے کم ہو گئے ہیں یہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس ٹرانزیکشن کے دوران اس ٹرانزیکشن کے دوران کیا اے ٹی ایم کی لوکیشن چینج ہوئی نہیں چینج ہوئی اس ٹرانزیکشن کے دوران کیا آپ کا اکاؤنٹ نمبر چینج ہوا قطن چینج نہیں ہوا اس ٹرانزیکشن کے دوران ٹائم کے بارے میں بات کریں ٹائم چینج ہوا ہاں ٹائم تو چینج ہوا شاید ٹائم چینج ہوا لیکن آپ نے منٹس یا آورز تو نہیں لگائے ٹرانزیکشن کرنے کے لیے ایسی بات تو نہیں ہے جب ہم ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائم آف ڈے ایکچولی کلاک ٹائم نہیں ہے بلکہ ٹائم کو ڈوائڈ کیا ہے مثال کے طور پہ آپ کسی سروسز کی دکان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں جی کہ بندہ بھیج دیں کام کرنے کے لیے گھر وہ کہ جی فرسٹ ٹائم بھیجیں کہ سیکنڈ ٹائم بھیجیں مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ نہیں کہتے بارہ بج کے بیس منٹ پہ بندہ آئے گا یا نو بج کے پینتالیس منٹ پہ آئے گا فرسٹ ٹائم کا مطلب ہے مارننگ ٹائم سیکنڈ ٹائم کا مطلب ہے آفٹر نون ٹائم تو جب ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں اس ٹرانزیکشن کے کانٹیکسٹ میں تو وہی بات ہے مارننگ ہے کہ آفٹر ہے کہ لنچ بریک ہے کہ کچھ اور ہے اسی طرح جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں تو آپریشن پیسے ایک وڈرا ہو سکتا ہے چیک ڈپازٹ ہو سکتا ہے بیلنس آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے ان میں سے ایک ایکشن چل رہا ہوگا تو پتہ ہے چلا کہ سوائے ٹرانزیکشن اماؤنٹ کے ہر چیز ڈائمنشن ہے باقی سارے فیکٹس ہیں بات سمجھ آئیے گی آپ کو اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ساتھیوں کین ڈائمینشنز بی ملٹی ویلیوڈ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے میں ڈیٹیل میں اس کے بعد میں جاؤں گا لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے ذرا اسکرین پہ نظر ڈالیے آٹھ ڈائمینشنز آلویز سنگل ناٹ ریئلی اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ اے ٹی ایم کی بہت مثالیں دیتے ہیں کہ اے ٹی ایم اے ٹی ایم اے ٹی ایم میں اے ٹی ایم کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں بہت زیادہ اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتا ہوں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ سمجھنا آسان ہے ٹرانزیکشن ہے آن لائن ہے فوری چینجز ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کو ایک فرق مثال دی ہے دینے لگا ہوں اس میں ہم بات کرتے ہیں ایک گاڑی کے ورک شاپ کی مطلب کہ ایک ایک کمپنی ہے جو کہ گاڑیاں بیچتی ہے شہر میں ان کا ایک شو روم ہے اور ان کا ایک ورک شاپ بھی ہے تو ورک شاپ میں گاڑیاں جاتی ہیں مینٹیننس کے لیے ٹھیک ہے جی گاڑی جائے گی وہ اس پہ کوئی آپریشن ہوگا اور گاڑی سے وہ کام ہوگا اس پہ کس نے کام کیا اس کا ڈی ہوگا آپریٹر کا پیسے جو تھے وہ بل ہوئے تھے کہ پیسے اس نے فوری پے کیے بندے نے وغیرہ وغیرہ اس طرح مختلف چیزیں ہوں گی تو جو ایٹریبیوٹس اس میں انوالو ہوں گے یہ آپ کے سامنے ایٹریبیوٹس لگے ہوئے ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ غور کریں کیا سارے ایٹریبیوٹس سنگل ویلیوڈ ہیں غور سے دیکھیں اور غور سے دیکھیں بات دیکھنے کی نہیں ہے ساتھیوں بات سمجھنے کی ہے سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ مینٹیننس کی بات کرتے ہیں تو جو مینٹیننس ہے اس میں کیا ہے آئل فلٹر چینج از a مینٹیننس آپریشن اسپراک بلگ کا چینج ہونا بھی مینٹیننس آپریشن ہے پتہ ہے چلا کہ جو مینٹیننس آپریشن ہے اس کی ملٹی ویلیوز ہیں ایک ویلیو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مینٹیننس آپریشن ہو گیا اور اگر آپ کی گاڑی پرانی ہے تو اس میں جو مینٹیننس آپریشن ہے اس میں بہت سارے سب آپریشن انوالو ہوں گے تو میرے خیال ہے کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ ملٹی ویلیوڈ ویلیوز ہو سکتی ہیں ڈائمینشن ٹیبل کے اندر ایک ایشو ہے اس کو میں ایکسپلین کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ڈائمنشنز اینڈ گرین یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سمجھنے والی بات ہے ذرا ایک نظر سکرین پہ ڈالیے گا سیورل گرینز ار پاسبل اوبیسلی یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا سم ایگریگیشن سرٹن ڈسکرپشنز ڈو ناٹ ریمین اٹامک ٹھیک ہے جی اگزامپل میں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو چوز دا ڈائمینشنز دیٹ آر ایپلیکیبل ود ان دا سلیکٹڈ گرین بڑی اعلیٰ مثال ہے بہت زبردست مثال ہے سمجھنے کی کوشش کریں ساری گیم سمجھنے میں ہے اگر میں ایگریگیٹ لے رہا ہوں ڈیلی ٹرانزیکشن کے اوپر ٹھیک ہے جی یا میں اگر ہاں چلیں ڈیلی کہ ایوری آور کیا ٹرانزیکشن ہوئی کیا اماؤنٹ تھا کیا چیزیں تھیں میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کی مزید تو عزیز طلبہ طالبات اگر میں آورلی لے رہا ہوں ایوری آور ٹھیک ہے تو اس کے پیراڈائم کچھ اور ہیں ہاں اگر میں ویکلی ایگریگیٹ لے رہا ہوں ویکلی ایگریگیٹ تو ویکلی ایگریگیٹ میں جو ٹائم آف ڈے ہے وہ چینج ہو جائے گا بات سمجھ رہے ہیں آپ جب میں ویک کی بات کر رہا ہوں تو اس میں مارننگ بھی آئے گی اس میں آفٹرنون بھی آئے گی اس میں لنچ بریک بھی آئے گا تو وہ ڈائمینشن سنگل ویلیو تو نہیں رہا نا اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائمینشن ہی نہیں رہا ٹھیک ہے جی جب میں بات کر رہا ہوں ویکلی ایگریگیٹ کی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیلنس چیک کر رہے ہوں کچھ پیسے جمع کرا رہے ہوں کچھ پیسے نکلوا رہے ہوں تو جو اے ٹی ایم آپریشن تھا وہ بھی ڈائمینشن نہیں رہا وہ ڈائمینشن نہیں رہا آبویسلی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے آپ گرین کو کم کرتے جائیں گے ڈائمینشنز بھی گھٹتے چلے جائیں گے اس لیے کہ ڈائمینشنز میں ملٹی ویلیوڈ ملٹی ویلیوز آنا شروع ہو جائیں گے اور جس طرح سے آپ گرین کو بڑھاتے جائیں گے ڈائمینشنز زیادہ ہوتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا ایسا ویئر ہاؤس جس میں گرین بہت ہائے ہے It is very اس لیے کہ اس میں ڈائمنشنس بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے جی تو عزیز طلبہ و طالبات میرے خیال ہے کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے آپ کو باتیں سمجھائیں گے آپ نے سمجھی بھی ہوں گی اب میں آپ سے اجازت لوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ چیزیں پڑھیں گے سمجھیں گے اور سوال پوچھیں گے خدا حافظ